اب اس کے بعد آ ہے سورہ احزاب آٹھ سورتیں مکی اب ختم ہو گئی سورت الفرقان سورت الشعرا سورت النمل سورت القصص یہ سورت النگ کبوت سورت الحوم سورت الکمان اور سورت الشنگا اب یہ سورت ہے واحد اور یہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح اس کا جوڑا ہے سورہ نور کے جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے چودہ سورتوں کے بعد ایک سورت آئی مدنی سورہ نور اب آٹھ بتی سورتوں کے بعد ایک سورت آئی ہے یہ سورہ احزاب اور اتنی گہری مناسبت ان کے مضامین میں معاشرتی احکام زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ایک سال پہلے نازل ہوئی ہے سورہ نور سے یہ سن پانچ زمانہ نزول ہے وہ سن چھ زمانہ نظور ہے چنانچہ جو معاشرتی احکام آئے ہیں ان میں بھی آپ کو یہ ملے گی کہ پردے کے ابتدائی احکام اس صورت میں آئے ہیں اور پردے کے ابتدائی احکام سے مراد کیا ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورت کو کیا کرنا ہے مسلمان عورت کو کیا کرنا ہے گھر سے باہر کا پردہ کیا ہے لیکن گھر کے اندر جو پردہ ہے ستر ہے اس کا اس کا ذکر جو ہے وہ کہ سورہ رور کے اندر تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے محرم کون کون ہے گھر میں کون آ سکتا ہے باقی سب جو ہے نامحرم وہ گھروں میں ہمارا جو نظام بنا تھا کہ بیٹھک باہر ہوتی تھی جو بھی مہمان آیا, آیا تو آیا باہر سے گا اندر نہیں آئے گا باہر کا ایک مردانہ حصہ ہے مکان کا پھر وہ ایک دیوڑی ہوتی تھی دیوڑی میں سے اندر پھر جانا ہے خواتین آئیں گی تو اندر جائیں گی باقی مرض ہے وہ باہر ٹھہریں گے اندر نہیں جائیں گے ہمارے یہاں کے وہ مکس جو ہے وہ معاشرت نہیں تھی مخلوط معاشرت نہیں تھی تو اس میں یہ ہے کہ جو نامحرم ہے وہ وہاں رہیں گے باہر بیٹھیں گے بیٹھیں گے اور جو محرم ہے وہ اندر جا سکتا ہے اس جو گھر کی خاتون ہے خاتون خانہ ہے اس کا بھائی ہے اس کا بھتیجا ہے اس کا بھانجا ہے اس کے والد ہیں اس کا چچا ہے وہ ہے ٹھیک ہے وہ محرم ہے وہ گھر کے اندر جا سکتے یہ سارے احکام اس میں دیے گئے سورہ نور کا اور سورہ احزاب کا ایک فرق یہ ہے کہ سورہ احزاب میں اگرچہ جنگ کے معاملے میں کچھ تذکرہ تو ہے لیکن کسی جنگ کا وہاں پر ذکر موجود نہیں خلافت قائم کرنے کا معاملہ ہے وہ آیا ہے کہ خلافت اب قائم ہوگی لیکن خلافت کے قیام کے لیے جو اصل ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ جنگ احزاب تھی غزوہ احزاب اس کا ذکر جو ہے وہ س احزاب میں تو اس طریقے سے یہ دونوں صورتیں باہم بہت ہی ایک دوسرے سے مشاہدے ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آیت نمبر پینتیس وہاں کی عظیم ترین آیت ہے اللہ نور علور سماوات ملر مسل علور ہی کم اسکاتیا یہ جو آیت ہے پوری وہ عظیم ترین آیت ہے ایمان کی حقیقت پر اور ٹھیک پینتیس ہی آیت اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ ایمان حقیقی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کی شخصیت میں کیا اوساف ہو پیدا ہوتے ہیں وہ دس اوصاف بردوں اور عورتوں کے جیون میں دوہرا دوہرا کر ہیں وہ اس, اس سورہ مبارکہ میں نمبر پینتیس آئے ہوئی ہے اس میں ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ اگرچہ اس کے جو دو رکوع ہیں دوسرا اور تیسرا وہ ایک ہے اپنے مضمون میں اور اس کے اندر رضب احزاب کا تذکرہ ہے پہلا رکوع جو ہے وہ پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملے گا جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ توبہ کے اندر بھی کہ پہلا رکو پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملتا تھا اس کے مضامین جو ہے اس کے ساتھ ملتے تھے درمیان میں جو ہے دو رقو آ تھے کہ جو ایک سال پہلے نازل ہوئے جو کہ یعنی فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے لیکن اس کے بعد وہ جو نازل ہوئے ہیں سن نو کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ پہلا رقو کی چھ آیات اور اس کے بعد پھر چوتھا اور پانچواں رقو بالکل وہی آپ کو تقسیم یہاں ملے گی اس لیے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ خاص جو موضوع ہوتا ہے کسی صورت کا اس سے متعلق آیات کو پہلے نکال کر رکھ دیتے ہیں جیسے صورۂ الفال میں بھی ہم نے دیکھا یہ سلور قانفالفال و رسول اگرچہ وہاں پھر بات کو چھوڑ دیا گیا پھر جا کر وہ صورت کے وقت میں مضمون آ رہا ہے اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت زینب سے رضی اللہ تعالیٰ تھا حالانکہ حضرت زینب جو ہے اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائش پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید بن حادثہ سے زید بن حادثہ رضی اللہ تعالیٰ ہو حضور کے غلام تھے اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو محبت بہت تھی حضور کو حضرت زید اب نے سے لیکن یہ ہے کہ ایک تو منہ بولا بیٹے کی ان قرآن میں نفی آ کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام نے اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں بیٹا تو وہی ہے کہ جو آپ کے سلب سے ہے دوسرے یہ کہ اب منہ بولے بیٹے کی بیوی جب حضرت زید نے طلاق لی تو آیا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی شخص ہے وہ نکاح کر سکتا ہے کیا وہ حرمات عمدیہ میں سے ہے تو عرب میں رواج یہ تھا کہ کیونکہ وہ مو بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اصلی بیٹا ہے تو جیسے یہ کہ جو سلمی بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر اس نے تناؤ دے دی, دی ہو یا پھنستی ہے جی بیٹا فوت ہو گیا ہو تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اس سے وہ شخص شادی نہیں کر سکتا ہو شوہر جو فوت ہو گیا ہے یا جس نے تناخ دی اس کا باپ تو یہاں پر اس میں ماں طوفان اٹھا بلکہ یہ کہ حدور کو خود اندیشہ تھا حضور نے ایک طرح سے کہہ کے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں زینب جو ہے رضی اللہ عنہ اونچے گھرانے کی منو ہاشم کی خاندان سے تعلق رکھنے والی اور حضرت زین ابن حادثہ تھے ان پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی ان کا ایک مزاج تھا ان کی روایات تھی لیکن بہرحال حضرت زینب نے حضور کی فرمائش پر وہ نکاح کر لیا لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا حضرت زینب انہیں ذہن قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری اس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بچھانا چاہیے شوہر سے جس طریقے سے اس کا ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکی حضرت زینب لہذا حضرت زینب نے حادثہ جو ہے ملتواتر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو طلاق دے دوں حضور روکتے تھے کہ ایک تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی وہ تو اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھی نہ گھر والے آمادہ تھے لیکن میرے پہنے سے شادی کر لی انہوں نے اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا داغ لگے گا دا ان کے اوپر اوسرما ہوگا تو حضور روکتے رہے لیکن شاید یہ بھی دن میں آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نے خاص طور زید میں تلاش دے ہی دی تو پھر زینب کی دل جوئی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود پھر ان سے شادی کروں لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ کہ میں نے تو زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا تھا تو اس حوالے سے تو سکینڈل بن جائے گا اور پورے لوگ جو ہیں دشمن تو موجود ہیں مارے آسین منافقین بھی موجود تھے وہ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے میرے خلاف یہ ہے پس جو پہلے رقو میں آ رہا ہے یا نبی الققل اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے ولا تو تعلق کافرین اول منافقین اور کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مان لیں میں آپ کو اطاط امر صرف حکم دینے کو نہیں کہتے بلکہ مشورے کو بھی کہتے ہیں اور اطاعت صرف کسی کا حکم ماننے کو نہیں کہتے کسی کی بات کو وزن دینا توجہ سے سننا یہ بھی جی اس میں شامل ہے بلا تو کہیں ان کافل منافقین آپ ان کافلوں اور منافقین کی بات کا دھیان نہ کریں ان اللہ تالہ علیمن حکیم یقین اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے وہ تب یوہ کب اور پیروی کیجیے اس کی کہ جو آپ کی طرف آپ کی کی سے وحی کی جا رہی ہے ان اللہ کا نہ بما کا ملو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے وہ تبکل اللہ اور اللہ پر توکل کیجیے و کفہ بلّہ وکیلا اور اللہ ہے کافی ہے آپ کے تبکل کے لیے آپ کے لئے سہارا یعنی کہ آپ لوگوں کی جو پروپگینڈا ہوگا اس کا اندیشہ ہے آپ کو اس کا بالکل دھیان نہ کیجیے ماں جان لوں گا نبوی بن فی جف ہی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے کسی کے سینے میں کسی کے پیٹ میں یہاں پہ جوف جو ہے خالی جگہ کو کہتے ہیں تو سینے کے اندر کیونکہ یہ کیوٹی کہلاتی ہے چسٹ کیویٹی اور پھر دوسری جو ہے نامنل کیویٹی ہے تو اس میں دو دل نہیں رکھے ہیں مطلب دل ایک ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے گویا کی بات کہی جا رہی ہے کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دل جو ہے اور ہمارے دل یکجا ہو گئے ہیں دل سے دل مل گیا لیکن دل ہی رہتا ہے ایک ہی رہتا ہے کا اپنا دل لیکن اسی طریقے سے کسی شخص کی دو ماں نہیں ہوتی ماں تو وہی وہ ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہے اور کسی شخص کا بیٹا جو ہے بیٹا وہی ہوتا ہے جو کسی سے پیدا ہوا باقی یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا جو وہ بیٹا نہیں بن جاتا وہ ماں جا لا ازوا جکو اللہ اور اللہ نے بنایا ہے تمہاری ان بیویوں کو اللہ تو ظاہر امی ڈھونڈنا کہ جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو یا زہار کا مضموس ہوئے مجازلہ میں آئے گا ارم میں روایت یہ تھا کہ بہت ناراض ہو گیا بیوی سے کہہ دیا تم تو میری ماں کی طرح ہو گویا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے تناب کے مغلس کا بھی مغلس در مغل طلاق ہو گئی اب وہ کسی طرح بھی اس کے لیے اس سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے تو یہ زہار جو ہے ماں بنا دیا کہہ دیا کہ ماں بن گئی تو گویا کہ ماں بن گئی لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ماں نہیں بنتی ماں تو وہی ہے جیسا کہ فرمایا وہ ماں جالا کم اللہ تو ظاہر المین جن سے تم ظہار کر بیٹھتے ہو جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کے مانند یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو میرے لیے تو وہ وہ اللہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی وہ ماں جالا ابوم اب نہ تمہارے منہ بولو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے لالحکم قول حکم یہ تو تمہاری منہ کی باتیں ہیں منہ سے تم نے وہ جملہ کہہ دیا تم تو میری ماں کی مانند ہو یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو اور اسی طریقے سے کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو بیٹا تو وہی ہوگا وہ اللہ الحق اللہ تعالیٰ حق فرما رہا ہے وہ ہوا یاد سبیر اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے ادو ہملے لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ باپوں کے نام کے ساتھ جناب یہ حکم ہے اگر آپ نے کسی کو لے لیا ہے کوئی اپنے بتیجے کو بھانجے کو آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو بہت سے مسائل آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں اس کے باپ کی جگہ تم پتہ نہ چلے چھوٹے سے بچے کو لے آئے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اصل والدین نہیں ہیں میرے والدین تو وہ تھے بڑا ہو کر معلوم ہوگا تو ایک جو یہ یعنی سمجھیے کہ سائیکولوجیکل شوق جو پہنچتا ہے اس سے بچانے کے لیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نام درج کروا دیں وہاں پر اور اس کا نام بلدیت اسی کے لیکن نہیں, یہ حرام مطلق ہے قرآن مجید کا یہ حکم ہے قول یہ ادو حم نے آب ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے اس لیے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد اس لیے کہ حضور نے انہیں اپنا بنایا تھا متمنا اور بوم بولا بیٹا یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو پھر ابو وہ رہ گئے زید ابن حادثہ دوبارہ وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے خود امر آبائے وہ اکثر ہو اند اللہ یہی زیادہ مبنی بانصاف ہے اللہ کے نزدیک تعلم و آبا ہوں بھائی اقوام کو اور اگر تم جانتے نہیں ان کے باپ کو کہیں کو بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ کہیں مل گیا ہے معلوم نہیں نہ اس کو ہوش تھا ایسا ہوا ہے پارٹیشن کے وقت بہت ہوا ہے پوری گاڑی جو ہے آ رہی تھی سب قسم سب جو ہے وہ قتل کر دیے گئے کوئی بچہ کہیں پر زندہ مل گیا ہے اور ایسے لوگ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے حساب سے لاہور میں اب ان کو کسی نے لے کر پال لیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اگر آپ معلوم نہیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے کوئی نہیں جانتا نہیں اگر تم اس کے باپ کا نام نہیں جانتے فلم تالم و ابا ہوں فخال قم فدین و موالیک وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے اور وہ تمہارے رفیق ہیں تمہارے موالی ہیں وَلَيْسَ لحسا رہے فِي مَا فیم بِهِ لیکن جو کوئی تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں بلاک ماتعمد کلو مکم لیکن جو بھی کچھ تم اپنے دلوں سے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے تو اس پر یقین اللہ تعالیٰ گر حساب لے گا وقال اللہ غفور و غفر الرحیمہ اور یقین اللّہ غفر بخشنے والا اور النبی و اولا بلمومن امن الفسین یقین جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے زیادہ جو ہے حقدار ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کریں حضور کی جان سے محبت رکھیں وہ اضوا ہوں امہا ہوں اس میں یہ ہے کہ یہاں پر یوں سمجھیے کہ گویا کہ محظوف یہ ہے کہ وہ ہوا ابل لہم یعنی حضور جو ہے رسول جو ہے وہ ان کے لیے بمنزل باپ ہے اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کی حیثیت سے جیسے کہ فرمایا گیا ادوا جو ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں اسی لیے ہم ام المومنین حضرت عائشہ ام المومنین حضرت خلیط القمرا تو یہ سب کی سب جو ہے یہ ام المومنین تو النبی اولا بل من ابین الفسین وہ ہوا اب النح ان کے لیے باپ کے درجے میں ہے بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قاری تھے وہ تو اس کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اس کو وہ آزماج ہوں اور اس کی ریلیاں جو ہے وہ ان کی ماؤ کا درجہ رکھتی ہے وہ ارو الرحاب بادم اولا بَادٍ فی کتاب اللہ باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں جو سگے بہن بھائی ہیں رحمی کے رشتے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں شریعت میں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں یہ الفاظ ہیں سورہ انفال کی بھی آخری آیت کہ یو اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا سلوک کرو کرو انصاری اور مہاجر بھائی بن گئے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر تقسیم کر دیے یا اپنی دکانیں تقسیم کر دی وہ ٹھیک ہے زندگی میں جو بھی تم چاہو اللہ انتو اللہ تم تم اپنے بندوں کے ساتھ جو خیر بھی کرنا چاہو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کرو لیکن وراثت میں ظاہر بات ہے منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں منہ بولا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں اور وہ جو بنا دیے گئے تھے انصاری اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی وہ بھائی چارہ جو ہے وہ بھی وراثت کے اندر نہیں چلے گا وراثت جو ہے وہ تو جو اصل رحمی رشتے ہیں انہیں میں ہیں واحم بادم اولا بادم فی کتاب اللہ بد المومن اول مہاجرین ایمان اور مہاجرین ان سب کا معاملہ یہی ہے اللہفان اللہ علیہ کو معروفہ ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کرو بھلائی کرو ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم اگر کچھ ہیبا کرنا چاہتے کر سکتے ہو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں کان رضا لتابیں مسکورا یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جو آ چکی ہیں وہ تو یہ کہ تورات میں بھی ہوں گی لیکن سورہ نساء میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں اسی طریقے سے سورہ انفال میں بھی آ چکی ہیں وہ اس اخرنا مین نبی نمی صاحب اور تھوڑا یاد کرو جب ہم نے لیا تھا میا سے ایک نصاح یہ عال عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں نمبر ایٹی ون ایٹی ٹو اس میں ہم نے ایک مساق لیا تھا مثاق النبی وبن کا وبن ومن آپ سے بھی لیا تھا عبو سے بھی لیا تھا وہ ابراہیم اور مموسا و عیسب نمریم اور ابراہیم سے اموسا سے اور ابن مریم سے وہ خزن مین مثاق اور ان سب سے ہم نے بڑا دارا قول و قرار دیا تھا مساک لیا تھا یہ ذکر ہو چکا ہے سورہ آل عبران میں اور یہاں بھی نوٹ کیجیے اگر ہم یہ نہ مانیں کہ یہ ارواح کا معاملہ ایک علیحدہ وجود ہے اور یہ پہلے پیدا کر دیے تو مساق کب لیا گیا ان سب کو کیسے جمع کیا گیا وہ تو ایک مساک جو ہے تمام اروا سے لیا گیا رسٹ و مبے کو پھر ان میں سے جو وہ تھے جنہیں نبوت ملنے والی تھی روح محمدی بھی موجود تھی اور روح ابراہیم بھی تھی روح عیسا بھی تھی یہ ساری اروار تھی ان سے پہلے ایک ایڈیشنل جو مساک لیا گیا وہ ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ آپ روحانی وجود کا علیحدہ سے ہونا اس کو تصویر نہیں کرتے تو قرآن مجید کے سارے مضامین جو ہے کہیں گے استعارا ہے تو استحاظ استعارا رہ جائے گا پھر کوئی حقیقت ثابت نہیں رہے گی سر سازن انسد کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ, سچ کے بارے میں اور گویا کہ آگے محدود ہے بل کازمین اور انکز میں اور جو جھوٹے ہیں ان سے ان کے جھوٹ کے بارے میں سوال کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پوچھ گچھ کر لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں بادی کافرین عذاب العلیما اور یقیناً اس نے کافروں کے لیے ایک بہت دردناک حساب تیار کیا ہوا ہے یہ پہلا رکو یہاں پر ختم ہو گیا یہ آٹھ آیات کا ہے اس کے بعد اب یہ مضمون چلے گا دو رکوں کے بعد چل کر دوسرے تیسرے کے بعد چوتھے رکو کے ساتھ ابھی یہ صرف اس کی تمہید ہے کہ نبی آپ ان کافروں کا منافقین کا سکینڈل بن جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا اس کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیجئے آپ کے لیے وہ نکاح کرنے میں قطر کوئی قباہت نہیں ہے اور اللہ تعالی نے تو گویا کہ آپ کو حکم دے دیا اس لیے کہ وہ آ جائے گا کہ ہم نے تو وہ شادی آپ کی کر دی ہے ہمارے حکم سے یہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہے پا اس کے بعد دو حکومت جو ہے ان میں ذکر ہو رہا ہے غزب احزاب کا ہمارے پاس چند منٹ ہیں تو غزوہ احزاب کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں باقی اس سے آگے ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالی کل یہ غزوہ ہوا ہے سن پانچ میں اور اس کے لیے جو ہے بڑا اہتمام ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ من نزیر جو نکال دیے گئے تھے مدینے سے اور وہ پھر جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے اب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی انہیں ستا تھی یاد مدینے کی وہ واپس آنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لے تو انہوں نے پھر یہ ہے اور اس میں خاص طور پر وہ ابو عامر راہد جس کا تذکرہ ہم پڑ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر انہوں نے جو ہے بڑی محنت کر کے ایک طرف قریش کو آبادہ کیا کہ وہ حملہ کریں دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل تھے غطفان وغیرہ ان کو آبادہ کیا تو یہ ایک گویا سمجھئے کہ متحدہ محاذ بن کر ایک گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی بارہ کی فوج جو عرب میں یوں سمجھیے کہ یہ کوئی انہونی سی بات تھی کوئی اتنی بھی قومت وہ شمال سے بھی آئے جنوب سے بھی آئے اور مغرب سے بھی آئے مشرق سے بھی آئے اس کا نقشہ جو بعد میں جب ہم پڑھیں گے تو کھل جائے گا اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینے کو محاصرہ کر کے پڑھ گئے اتنی بڑی فوج حضور کے پاس کل اس وقت جو تعداد بنتی تھی تین ہزار کی تھی مدینے کے اندر جن میں کے منافع بھی تھے اور دوسری یہ کہ اقب میں وہ بنو کویزہ ابھی موجود تھے ایک قبیلہ بڑے طاقتور قبیلہ تھا بڑا قبیلہ تھا ان کی گڑھی ق... تھی ان کے قلعے تھے وہ موجود تھے اب پیچھے وہ موجود ہیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غداری کریں جیسے کہ اس سے پہلے بنو کہنکانے کی یا بنو نزید نے کی اس وقت وہ غداری کریں گے اور اس کی خبریں بھی مل گئی تھی کہ سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور بعد سے وہ لشکر آ گیا ہے دو طرف مدینے کے ہر رات ہیں چٹانیں ہیں لابے کی سیاف پتھر ہیں اور چکنے ہیں ان کے اوپر نہ اوب چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو وہ جو ہر رات ہے مدینہ کے دو طرف وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالی کی طرف سے ایک نیچرل پروٹیکشن جو ہے مدینہ کو ملی ہوئی ہے اب دو طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے یہ عقب میں جو ہے یہ بلو بروقع کی گئی تھی اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے لشکر آ کر جو ہے انہوں نے جو حملہ کرنا تھا تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ مشورہ کیا حدور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے اتنا بڑی فوج آ گئی ہے تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایران میں یہ رواج ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے ہم خندق کھود لیتے ہیں تاکہ خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلانگ مار کے آئے گا خندک میں سے اس کو عبور کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے ایک, ایک ایک کر کے آئیں گے دس دس آئیں گے ایک دم پورا لشکر جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دوڑا کے نہیں آ سکتے تو اس حوالے سے پھر خندک کھودی گئی بہت ہی رسد کم تھا فاقوں کا فاقے لوگوں کو ہو رہے تھے دو دو تین تین دن کے روکھانے کو کچھ نہیں ملا سردی شدید تھی اس موسم میں پھر طے ہوا کہ خندق کھودو تو مسلمان خندق بھی کھود رہے تھے اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ بلو کونگا بھی بغاوت پر اور بدہلی پر آمادہ ہیں یعنی ہر ایک بار سے یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کے صبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوفناک صورت پیدا کر دی